بسم بسرحمن الرحمن الحمد اللہ, اللہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متبیسن معصوم وسلم اور میدان شہید نوجو تمام خران السلام علیکم ہمارے سلسلے دس کتاب تافق الحد میں سے باب نمبر پچیس باب القرص کا آج دوسرا درس ہے باب القرص سے نیو ادار کا بیانی اس نئی ادار کے باب میں گروی کا مسئلہ آیا ہے جس کو رہن کہتے ہیں اس میں تین اصطلاح ہے ایک گروی رکھنے میں گروی رکھنے والا جس نے قرضہ لیا ہے وہ اپنے کوئی سامان جس سے قرضہ لیا اس کے پاس بطور امانت رکھتے ہیں جب تک اپنے قرضہ ادا نہیں ہوا اس وقت وہ دکاندار کے پاس عام طور پر رکھتے ہیں تو گروی رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں جس کے پاس رکھا ہے اس کو مرتہن بولتے ہیں اور وہ چیز جس کو بطور گروی رکھا ہے اس کو جو ہے مرفوم کہتے ہیں ہاں جی تو اس میں دو طرف آخر جو ایک راہن گروی رکھنے والا یا ایک عدم مقروض شاخ ہوتا ہے وہ کسی دکاندار سے کس کوئی قرضہ لیتا ہے لیکن اس دکاندار کو اس قرضہ دینے والے کو اس بندے پہ اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ میرے قرضے کو وقت پر واپس کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ ہمارے پاس کوئی چیز گروی رکھو ہم سے جتنی چیز سے قیمتی چیز لیا ہے یا کوئی پیسہ لیا اس کی متبادل کوئی چیز آپ ہمارے پاس گروی رکھو تو گروی سے تو اسی اس کو ہانجے تو گروی کے حوالے سے جو ہے احکامات آ رہے ہیں تو شاہ علیہ رحمہ فرماتے و یجبان یقون الراحت واجف ہے یہ کہ راہن یعنی گروی رکھنے والا جس نے قرض لیا تھا کسی دکاندار وغیرہ سے اس کو راہن بولتے ہیں اب وہ کوئی چیز بطور گروی رکھیں گے تو اس کو راہن بولیں گے تو واجف ہے گروی رکھنے والا وال مرتہن گروی کو قبول کرنے والا جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے اس کے پاس آپ کوئی چیز بطور گروی رکھیں گے تو اس کو مرتح کہیں گے اس کے اطمینان نفس کے لیے تو گروی کے معاملے شراقت لیات جیسے فرماتے ہیں واجب ہیں یا کوئی ناراحن گروی رکھنے والا والمرتہن اور جس کے پاس گروی رکھا جاتا ہے دونوں کے لیے شرطیں بالغین بالغ نے وہ دونوں بالغ ہو اور عاقل ہو پہلا دو شرط ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو نہ بالغ بچہ نہ ہو اور عقلی طور پر بھی روش کو پہنچا ہو عاقل ہو نہ ٹھیک ٹھاک سمجھنے والا ہو یہ دو شرح اس کے علاوہ جائز تصرفی اور یہ ان لوگوں میں سے جن کو اپنے مال میں تصرف کرنا شرانجائز ہو اور وہ کس قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو اور یہ آئی باول ہی جرم آتے ہیں کچھ لوگوں پر پابندی کا شکار ہوتے ہیں اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتے تو ایسا کسی ممنوع شغال ان لوگوں میں سے نہ ہو تو جائز اس کے تصرف کھانا اپنے مال میں اس کا مطلب یعنی بری اے نہیں یعنی یہ دونوں راہن اور متعین دونوں جو ہے کیونکہ یہ مال میں تصرف ہے دونوں کے لشاط کہ وہ بری ہو من صفائی کا مخلیص ہے یہ کوفی اور کملی کمال جو چیزوں کو بہت سستے داموں میں بیچتے ہیں اور اسے کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے جو کم عقل پر لوی باب الصفا میں آ جاتے ہیں باب الحجر ہی میں اس پر پابندی لگ جاتی ہے وہ اپنے مال بھی نہیں بیچ سکتے ہیں و تفظیل فضول خرچی کرنے والا نہ ہو ہاں جی تو ایسے شرط ہے کہ وہ گروی رکھنے والا اور جس کے باہر رکھتے ہیں دونوں کے لیے یہ شرط ہے یا جو تو ایک تو یہ بات ختم ہو گیا ان دونوں کے لیے گروی رکھنے والا اور گروی کو قبول کرنے والا جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے ان دونوں کے لیے یہ شرط ہوا کہ وہ بالغ و عاقل ہو اپنے مال میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہو اور وہ ہر قسم کی کم اور فضل خرچی کرنے کے صفت سے پاک ہو دور ہو نئے مطلب یہ والا یا راہنی اب آپ نے آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے کوئی چیز گروی رکھا مثلا آج کل موبائل گروی رکھا مثلا تو پھر اس گروی رہنے والے کے لیے جائز نہیں ہے اب التصرف تصرف کرنا پھر مروح نے اس مال میں جو اس نے بطور گروی اس دکاندار کے پاس رکھا ہے ہاں جی گروی رکھی ہوئی چیز میں وہ تصرف نہیں سکتے ہیں بال آگدے آغد گروی کے بعد آغد ہو گیا یہ چیز آپ کے پاس گروی اس کے رکھ بھی دیا اس کے بعد اب اس چیز کا خرید و فروغ ہاں جی اس کو کسی کو بھیجنا کسی کو دینا جائز نہیں ہے ہاں البتہ بھی اس دن مگر مرتہن کے جن سے جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس سے اجازت لے کے پھر اس میں تصرفات کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر جس کے پاس گروی رکھا ہے عزت مال واقعی بھی اس کا اپن ہے لیکن چونکہ گروی رکھا ہوا ہے اس لیے آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے دوسرا مسئلہ والا یوز لین مرتہ ادھر سے گروی رکھنے والے کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیے اس طرح جس شاہ کے پاس بطور گروی اور امانت رکھا ہے قرضہ اس تک ملنے تک تو اس کے لیے بھی مرتحن کے لیے جس کے پاس گروی رکھا ہے ہاں جی اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے التفاؤ فائدہ اٹھانا بالمرونی اس گروی رکھی ہوئی چیز میں کیونکہ اس نے اس نے اس سے کوئی پیسہ قرضہ لیا کوئی سودا لیا اس کی قیمت اس نے اس کو واپس کرنا ہے وہ قرضہ لیا وہ پیسہ واپس کرنا ہے معین مدت میں تو اس سے معاملہ اس کو وہ چیز پر ہے تو یہ صرف اس کے اطمینان کے لیے اس کے پاس کوئی سامان رکھا لہٰذا وہ سامان نے گروی رکھی سامان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتی تو مرتح کے لیے جائز نے فائدہ اٹھانا مرحون گروی رکھی ہوئی چیز میں لے آنا لی انتخاب ہے کیونکہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا بھی کہنا ربن یہ سود میں شمار ہوتی ہے ورحن اور رہن گروی رکھی ہوئی چیز کا امانت ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ امانت کی طرح ہے ان دل مرتح گروی ایک تیسرا مسئلہ ہاں جی امانت کے ماننے شرعی حیثیت گروی رکھی ہوئی چیز کے ہاں جی جس کے پاس ضد رکھے اس کے ہاتھوں میں شریطوں پر امانت کے حیثیت رکھتے ہیں خوب جب امانت کے حیثیت رکھیں گے تو اس کو حکم یہ ہے فلاں وہ طلف آ اگر یہ گروی رکھی ہوئی چیز طلف ہو جائے وہ دکاندار کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے من غیر تفریح تھی اس کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی کے بغیر ہاں جی کسی قسم کی کوتاہی کے بغیر مثلاً ڈاکہ پھاٹ اس کے سامان بھی چوری کر کے لے گیا اس کے گروی کے سامان بھی لے گیا مثلاً تو اس کی تو تفریح کے بغیر آج کل آج لہر کے بول پہ ساری چیزیں چھین کے لے گیا ایسا کوئی واقعہ پیشہ جے مثلا اگر ترخ و جمن جی غیر تفریح تھی اس مرتحین اور جس کے پاس گروی رکھا اس کے کوتاہی کے بغیر لم یزمن تو وہ گروی رکھوی چیز کا وہ ضامن نہیں ہے وہ اپنے جیب سے اس کا خطرہ بھرنا نہیں پڑتا ولاج نایم اللہ ولاج اللہ راہنی اور گروی رکھنے والے کے لیے جس نے رکھا ہے ہاں جی اس کے لیے جائز نے بے المرہ اور گروی رکھی ہوئی اس کو جب تک گروی رکھا ہوا ہے اس کا بیجنا جائز نے علم المرتََ مگر خود مرتہن کو بیچ سکتے ہیں اس کے پتہ ہے اس کے پاس ہے اسی کو بیچ کے اس کا قرضہ اسی میں سے منا کریں مائنس کریں اس سے جو امن وہ اس کو پورا کر لیں باقی اگر کوئی چیز بچ جائے تو اس کو واپس دے دیں ہاں جی تو نہیں بیچ سکتے گروی رکھی ہوئی چیز مگر خود مرہون مرہون کے اللہ خود گروی جس کے پاس گروی رکھا ہے مرتہین سے دکاندار سے اور وز ن یا گروی مرتہین کی اجازت سے بیچ سکتے ہیں راحین ہی گروی رہنے والا اسی طرح ولا لمرتین خود مرتہین کو بھی جس کے پاس آپ نے امانہ رکھا وہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے بے المرہ گروی رکھی ہوئی چیز کو وہ بھی نہیں بیچ سکتے ہاں با سر سکتے اللہ مغن بھی اجن ماں رحمین کے دن سے راہین بولے یار مجھے آپ کا پیسہ دینا نہیں ہو رہا ہے آپ میرے جو سامان جو آپ کے پاس بطور گروی آپ اس کو بھیج دیں یا بھی خود خرید لیں یا کسی اور کو بھیجیں اس سے جو پیسہ آتا ہے اس میں سے آپ اپنا قرض پورا کر لیں باقی اگر بچ جائے تو مجھے دے دیں بولیں تو اس سرد میں پھر متحین بھیج سکتے ہیں تو یا اس دن متراہین گروی رہنے والے کی اجازت سے مرتح بھیج سکتے ہیں دکاندار اول حاکم یا حاکم اسلامی کی اجازت سے ان د انقزار جب وہ قرض اتارنے کے جو مدت معین کیا ہوا تھا مثلا کہ دینے والے قرض دینے والے نے کہا تھا کہ بھائی اب دو مہینے کے بعد مجھے میرا پیسہ واپس کرے گا وہ تو میں نے پورا ہوگا اس نے واپس نہیں کیا تو اور وہ موقع پر بھی نہیں ہے تو ہاں جی تاکہ وہ اس کو بتا دیں تو وہ حاکم کے پاس رجوع کرتے ہیں حاکم سے کہتے ہیں بھئی یہ میرے مدت قرض واپس کریں مدت یہ تھا یہ بندہ خود نہیں ہے یا وہ جو ہے مجھے پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو حاکم کی اجازت سے جو ہیں پھر وہ اس چیز کو بیچ دیں گے گروی رکھی ہوئی چیز کو طویل حاکم یا حاکم یا حاکم کے جن سے ان دن مدتی مدت ختم ہو گیا قرض کا اب لوگ العجلی اور قرض واپس کرنے کے ٹائم پہنچ گیا الرز عجیانہ جس ٹیم کو دونوں طرف راحین اور متعین معین کیا تھا خوب اور اسی صورت میں خود راہین کو اجازت لے کر مرتین خود بھی بیچ سکتے ہیں دو یا حاکم کے جن سے بیچیں گے اب ولا ابال متعین اگر متعین نے بیچ دیا اس چیز کو گروی رکھی ہوئی چیز کو دکاندار نے ان دلاجل مدت پرا ہونے پر بجن راہن خود گروی رہنے والے کی اجازت سے بیچ دیا ان کا نہ حاضر نے اگر وہ موقعے پر حاضر ہے اسے اجازت لے اس نے اجازت دے دیں ہاں آپ اس کو بیچ کے اپنا قرضہ اس میں سے چکا دیں آپ میں سے لے لیں تو اس کے لیے بیچنا صحیح اول حاکم یا حاکم کی اجازت سے معیبت ہی اور راہن غائب ہو موقع پر نہ ہو یا رحم موقع پر نہیں ہے مدت پورا ہو گیا اس کو اس کو اپنے پیسہ چاہے تھا تو گروی کی چیز کو بیچ دیں گے حاکم کی اجازت سے اور تخلّ ہے اس کی غیبت کی صورت میں ہاں جی راہین کی غیبت میں حاکم کی جن سے مرتین بیچے گا یا وہ راہن موقع پر تو ہیں لیکن تخلّف ہی وہ قرضہ دینے سے مخالفت کر رہا ہے وہ قرضہ نہیں دے رہے ہیں اس کا اور اس گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے. تو یا مخالف تخلف کی وجہ سے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے راہن کی طرف سے قارض موقع پر برباد ادا کرنے میں تو پھر جو ہے حاکم کے سے بیچ دیں گے اور مرتحن اب اگر پیسہ بچ گیا اس کے قرضہ پورا ہونے کے بعد تو اس, اس رباف لمین دینے تو اس کے اپنے قرضے سے جو بچ گیا اپنے قرضہ اس سامان کو گروی کے سامان کو بیچنے کے بعد جو پیسہ بچ گیا اس اپنے قرضے میں سے کا حق کر راہ وہ تو راہین کا حصہ ہوگا اس کا حق ہوگا چونکہ اس کی مال کو بیچا ہے تو اپنے قرضے کو مثلاً قرضہ اس کا فرض کر پانچ ہزار تھا اور اس کے سامان بیچا تو چھ ہزار آ تو ہزار روپئے واپس کریں گے پانچ ہزار اپنے قرضے میں کار دیں گے مثلاً ولامات المرتین ایک اور مسئلہ کہنا اگر مرتحین جس کے پاس گروی رکھا ہوتا تھا راہین نے اور انہیں سے قرضہ لیا تو وہ فوت ہو جائے ہاں جی ہو مر جائے وراحین اور جب کہ گروی رکھنے والا جو ہے وہ لا ارزا وہ راضین بے اتحان الواشدہ اپنی سامن کو گروی رہنا بے اتحان ورثت ورثہ کے ہاتھوں میں گروی رہنا ورثہ کو مرتح کرا دینا اس مرتحین کی وارثین کو کے پاس اپنی گروی کے سامن رکھنا وہ نہیں چاہتا ہے کیوں نہیں چاہتا ہے اس لیے اس کے جو جو مطمئن ہیں اس کے اولاد اس کے جو ورثہ علی تبریز ہیں وہ لوگ خرش لوگ ہیں تو راہین کو ہو ہو جاتے گروی رہنے کو وہی وہ میرے سامان کو بیچ ڈالے گا اور کھا جائے گا ہاں جی اس خطرے سے ان کے حضول خرش ہونے کی ہو وجہ سے اور صفائی یا ان کے کم حاخل ہونے کی وجہ سے تو راہین کو خطرہ ہوتے اپنے ضائع ہونے کا لہٰذا وہ ان کے پاس بطور گروی اپنے سامان رکھنے کو تیر نہیں تو اس شرب میں پھر حاکم سے شکایت کریں گے اور پھر فلی الحاکم میں تو پھر حاکم کے لیے جائز ازا یہ کہ رکھیں اور جو اس گروی کے سامان کو الرحن گروی کے سامان کو رکھیں الدل ایک اور عادل آدمی کے دونوں کے اعتبار ہے ایک اور عادل آدمی, آدمی کے پاس اس کے ہاتھوں میں بطور گروی رکھ دیں ہاں جی متعین کی بات نہ رکھیں اس کے ورثہ کی بات رکھیں بے شک آپ اور عادل آدمی کے ہاتھوں میں رکھ دیں سم م جب عادل آدمی کے ہاتھوں میں رکھیں گے تو قرضہ کا جب پورا واپس کرنے کا ٹائم آ گیا واپس کریں گے اس کے بعد اس عادل سے اپنے سامان واپس لے لیں گے تو یہاں فرما جب عادل کے پاس رکھے تو پھر شم لایا جو دلّی راہن جب عادل کے پاس رہنے کی صورت میں گروی کے سامان کو تو پھر جائش نے رحین کے لیے گروی رہنے کے لیے والے کو بھی اول ورث یا جو ہے اس مرتہن کے ورسہ کے لیے بھی دونوں کے لیے جائز لیں یا خز الرحنۂ کی گروی رکھی چیز کو لے لیں من العادل دل عادل آدمی کے ہاتھ سے نہیں لے سکتے نہ راہن لے سکتے ہیں نہ مرتح کے ورثہ ان لالبت بھیجمی مگر سب کی اجازت سے راہین اور ورسہ کی سب کی اجازت سے وہ اتفاقیم اور راحین و سب کے اتفاق سے لے سکتے ہیں ہاں جی تو وہ راہن رکھ سکتے ہیں ورنہ اجازت کے بغیر نہ ورثہ لے سکتے ہیں تربین کے دفاع کے بغیر نہ خود گروی رہنے والے شاذ نہ سکتے ہیں اور بھی یا ان سب کے جن سے یا حاکم کے جن سے جو ہے وہ راہن اپنے سامان کو اس عادل شاذ سے لے لیں یا وہ ورثہ لے لیں لے سکتے حتم یا جن یا اس کے حاکم کے جن سے یا سب کے دفاع سے وہ راہن اپنے سامان کو واپس لے لیں اور وعدہ ادا دینے یا اپنے قرضے کو ادا کرنے کے بعد چونکہ قرضہ ادا کرنے کے بعد تو اس کو اس کو ملنا ہی ملنا اپنے سامانیہ بطور گروی امانہ رکھا تو قرضہ ادا کرنے تک کے لیں تو اذا کا ادا کرنے کے بعد تو واپس مل مل جاتے ہیں تو لے لیں یا وعضا قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ طرفین اور ترحین کے رضامندی کے بعد جو ہے ہاں چونکہ آپ یقینی بات سے قرضہ پورا پورا ادا ہو جائیں ورثہ کو تو یقیناً ورثہ کو اب اس کے سامان عادل کے ہاتھ میں رہنے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتا ہے تو ورثہ بھیجن دے دیں گے تو عادل جو ہے تو یہ مردراہین اپنے سامان کو اپنے اوپر جو قرضہ تھا وہ واپس کرنے کی بات کے بعد ترسین کے رض سے وہ اپنی گروی کے سامان کو واپس ہے لے لیں گے تو یہ ہے ارضن گرمی باب اے اے قرض کا جو ہے درس نمبر دو جو کہ راہن اور مرتح گروی رہنے والے اور جس کے پاس گروی رکھا ہے اس کے احکامات جو ہے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کی مبارک انتہا پہنچایا اور ایک اور درس جو ہے آخری درس باقی ہے انشاءاللہ وہ جو ہے کل کے درس میں ہوں گے اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق طاحرم